الحمد للہ الر سولہ ہوتا والصلاة والصلاة على حبيبه أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن صراط الذين انعم الله عليهم سبحان الله من الله مولانا العظيم مصطفى رسوله النبي الكريم اللهم امين الله ہلوین منو اللهم صل على الكيا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا <سلام عليك> <سيدي> شاد لاہور دے ملک برادران سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلم دا مبارک جلسہ امسال بھی رونق افروز حق تعالی جل مجدہ الکریم سب دوست خصوصا ملک برادران ملک محمد زین صاحب اور حامی حق و صداقت مجاہد اسلام مولانا محمد صاحب خدمت قبول فرمے گرامی اس جل سیوا اس جلسے دے موجود کافی ضلع اعلان ہو چکا سلطان اسلام سلطان محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ شان اور ڈرامے کی ان کے ساتھ یعنی ترک خاندان کے ساتھ اسلام دے. عظیم خاندان دے. اس عظیم مجاہد دا. عادل حاکم اور اللہ دے ولی حاکم ذکر خیر بھی ممبر تو نہیں ہوا جس وقت ہر ڈرامے ڈرامے متعلق دوست ناچیز ذکر چیڑا تاریخ سلطنت عثمانیہ پڑھنے کا موقع ملیا اس دوران سلطان محمد ثانی فاتح قسطنطنیہ دنیا ذکر خیر سامنے گزریا اللہ اکبر و کبیرہ کبیرا دا عجیب ذکر خیر پڑھ تیا ان شاء اللہ الرحمن موضوع ضرور بیان کرا اتفاق نال مولانا غلام رسول صاحب تشریف لیا انہوں نے دوستان گرامی اسلام دی صحیح خدمت کرنے بڑے بڑے خاندان ہوئے نے, جنہ نے اسلامی حکومت قائم فرما کے اسلام خدمت کی بچوں ایک خاندان خاندان یہ ترک قوم سی اس ترک قوم دا ایک مبارک قبیلہ جس جسر اللہ پاک نے سلطان عثمان اولد والد گرامی بے مثال بہادر اور جرار شالی مشکل فشادی مثال اور تغرل سلجوقی سلطان رحم انہوں نے ایس اللہ دے مرد مجاہد چند احسانات نال نوازیا جبکہ ان بہادریاں اور اسلام آستے خدمت کا جذبہ دیکھیا تو ار رحم اللہ دے گھر دے اندر اللہ پاک نے ایک عظیم بیٹا عنایت فرمایا جس مبارک بیٹے دا نام شریف عسمان جنہ دی نسبت سلطنت عثمانیہ مشہور ہوئی اس دی بنیاد پی سلطان عثمان اول ارطغرل مجاہد اسلام ترکی نوجوان مبارک بیٹے سن دوستان گرامی حضرت عثمان بہت بڑے جیت عالم سن بہت بڑے جیت مجاہد سن اور بہت ہی اعلی قسم کے اللہ دے ولی سن اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی جس مرد دے گھر انا دی شادی شریف ہوئی ان مبارک مرد دے بارے کتاباں بالاتفاق اتفاق رکھ لکھدی کہ او عالم سن زاہد سن عابد سن اور بڑی سفت دی بھی ایسی کہ وہ بھی مجاہد سن توجہ ہے قربان جاواں وہ عالم عامل عابد زاہد اپنے زمانے دے عظیم فقیح مرجع خلائق لوگ مسائل دریافت کرنے ان کو آدھے سن اونا دا نام سرکی زبان دینا ادا, بالی ادا بالی رحم اللہ دے مبارک گھر دے اندر اس عالم اور فکیر مرد کے گھر دے اندر ایک بیٹی پاک سی سلطان عثمان اول دی دین داری دا اور اسلام کی خوبداری کا دا ایتو اندازہ لگاؤ کہ انہوں شادی آستے ایک عالم فقیر اور زاہد بندے دے گھر نسند فرمایا ہے. کسے حاکم دنیا دار دے گھر نو پسند نہیں فرمایا اج کل پیر کمینے تو کمینہ بندہ کسے بھی دنیاوی اگر مقام بیٹھا ہے پاو کمینے تو ہے تو دنیا دار کا گھر لب دیر پیر پیر لب تو کمینہ بندہ ہو تھی دے بھی دے لے بھی لیند اندازہ لگاؤ اس وقت اسلام شاہ کیا ہدایت ادا ہوئی سی کہ سلطان عثمان اول رحم اللہ سلطنت عثمانی بانی اور مسا آپ نے اپنے رشتے واسطے اپنی شادی مبارک واسطے ایک فکیر گھر تلاش کیا بیان کر رہا یہ کتاباں متفق ہیں میرے کوئی قسم دیاں کتاباں اس موضوع کے حوالے لا. توجہ ہے سنیا سال جس وقت سڈے سلطان اسمان اول رحم اللہ حکومت اپنی دی بنیاد رکھی اور لکان نے ان کی بیاد فرمائی بہت بڑے عالم سن مرد فقیر سن عقیدے دے اندر انتہائی کٹر قسم دے سنی حنفی سن اور جناب نولم اسلام دی دیت کم اللہ تعالی نے اہل سنت تو ہی لیا دوسرے مذہب دی واری اس لیے آئی ہے جس ویل دی خدمت نصیب ہوئی اہل سنت و جماعت اسلام دی خدمت گزار سنی حنفی سلطان عثمان اول سینتی اندر اسات منہوس پیر پی گئے سن آرش اجڑ گئی انہوں نے کمتا بھی جان جب تک اسلام اور اہل سنت یہ لوگ مخلس رہے دن نہیں شاہ جی دی حکومت ستو صدی تو شروع ہوئی تو میرے دوستو غور فرمانا سلطان عثمان اول رحمہ اللہ جس جسے اپنی حکومت دی بنیاد رکھی اس وقت نصیحت فرمائی اپنی اولاد جہری اولاد اللہ تعالی نے بابا رحمہ اللہ دی پیٹی پاک کی چونہ نصیب فرمائی سی لیکن مہودہ بھی قصہ پہلے سنا دینا کہ شادی کیونی ہوئی یہ تھے تاکہ انہا لوکان دی خباست اور بغیرتی معلوم ہو جائے جنہاں ڈرامے دے اندر کمینگی بکھائی یہ دیتے تب سر آخر چونہ جس لئے سارا کو چون بیٹھو گے پتہ لگ جائے گا کہ کی پاک کرنا پھر پلیتا نے جو اس پاک پاکنے فورن سمجھ آ جائے نعرہ تکبیر نعرہ نار علماء اہل سن توجہ ہے میرے پاس جو کتاب ہے نا جس سے میں اس مبارک شادی کے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں اس کتاب کا نام ہے العثمانیہ امیر شکیب ارسلان کی قریب زمانے کا بندہ ہے ترک کا عربی میں کتاب لکھی ہے صرف حکومت عثمانیہ دی تاریخ دوتے اس کے اندر سفا نمبر پچپن سلطان عثمان اول او حالات شریف یہ لکھ رہا ہے وکان عثمانو یخ توبو یخ توبو ابنیا اسمہ دالی دا والے کا خاتون ابن تل ادا بالی و خارا جا مج رہا ہلال و سائد علا سد رہا ثم ظهرت من جوانبها شجره امتل البر والبحر الى اخر ما تحدثوا عن هذا الحلم فلما اصبح الصباح فسر رؤياه على الشيخ على الشيخ ابنته و له ابنہو اور خان سبحان اللہ سلطان عثمان اول کیونکہ دیندار شن. دیندار گھر عالم لبا کیونکہ انہوں دا مقصود اونا دے دل دے اندر سی جو فکر اسلام دی کی دے سنتے ضروری سی کہ کوئی ایسا گھر مبارک ہوئے جڑا علم دا ہوئے زہد دا ہوئے تقوی دا ہوئے کہ عورتنوں بہت دخلون دا ہے عورتنوں بہت دخلون دا ہے بح... انسان دے زندگی بناوان تے اجارنے چھے زندگی بنانی ہے دین بنانا ہے دین علیہ گھر بنانا ہے لہٰذا آپ لازمان کوشش کی تھی کہ دین علیہ گھر لبان گھر لبیا گھر لبیا گھر لبیا جا کے انہا عرض کی تھی بابے ادا بالی نظورا کر لے رشتہ مطلوب ہے انکار فرمایا بادشاہ انکار عثمان اول نے خواب تکیا خواب تکیا کہ حضرت دی بیٹی پاک شادی ہوئی گود بچوں ایک چن نکلے اور بیل چڑھیا پھر بی بی پاک دے چارے پاسو درخت نکلیا جیڑا کہ اڈا پھیل گیا کہ برو باہر خوش کو تر ہر پاس پھیل گیا درخت جدو سویر ہوئی شہ خدا نے نو بیان فرمایا کہ ہے بزرگ نئے اس مرد تو, تو میری بیٹی تو اللہ کو اسلام دا بہت بڑا خاندان پیار کر کے اسلام کی خدمت کرنا چاہتا بابے ہور بیٹی دا رشتہ ہی نیت صرف اینی گالے باقی تب ہو ایس گل رکھا جی میں گال کر رہا ہوں. توجہ نہیں اللہ پاک نے انہوں نے جڑا سلطان عثمان اول نو بیٹا شہزادہ تا فرمایا ان کا نام سی اور خان اور اللہ افزا اور نہیں ہوں اور ادھر آؤ آو اور وہ کرو آگے خان لگا دو اور کھان قربان جاؤں انہوں نے سلطان عثمان اول نے اپنے اولاد شریف اپنے بیٹے پاک وسیع فرمائی وسیعت سنانا اللہ انج جی دی وسیعت اج دلیاں دے دے گارے چ جی نہیں اس وقت سلطان نے اپنے پتر نی آپ نے فرمایا یا بنیہ کان تشتہ رب العالمی ویدا واجہت کا من مغدلۃ من خدمت مشورت علم مولا يا بنيا أحد من طاعتك بالإعزاز وأنعم على الجنود ولا يغرنك الشيطان بجندك وبمالك وإياك أن تبتعد عن أهل الشريط يا بنيا إنك تعلم أن غايتنا هي إغضاء الله رب العالمين وہ ان بل نور یادینا كل اللہ فاق وہ ان بل جہاد یا نور ادین نا کل اللہ فاق فتح دو سمردار تاہ جلّ جلّ جلا لو سلطان عثمان او نے اپنے بیٹے پاک واسطے وسیعت فرمائی وشال تو پہلا فرمایا میرے یا کا خبردار لم رب خبردار کسی ایسے کمج چصروف کدی نہ ہونا جہم اللہ نے حکم نہیں فرمایا اللہ یعنی مباہ جو کام ہوتا ہے نا جائز جس کا حکم نہیں آتا وہ بھی نہیں کرنا ان کاموں کے ان کاموں میں مصروف مشغول ہونا ہے جن کا اللہ نے حکم کیا ہے بڑی بڑی گل ہے ایک ہوں نا جائز کام حکم بھی نہیں منع بھی نہیں وہ نہیں کرنا پتر ادھر نہیں جانا مباحات میں نہیں پڑنا فائل جو اللہ حکم فرماوے فرما چسروف رہنا نہیں جانا شریف دیکھو کیا ستویں سدی کا بادشاہ ہے اے اسلام کی ستویں سدی کا بادشاہ ہے نبی یار کی کے جنادہ اثر اور فیض ستوی سدی بندے پیدا کر رہا ہے یار کی ہو بہت ہی لانتی نے وہ لوگ جیڑے حضور دے یاران کی زندگی نو زیر بحث بہس لیا کمی مہینہ اتا چپ دی جا ہے الا کوئی نہیں سوپتا خیر کی کریے اگر فرمایے ویدہ کا کفل حکم موزلت جدو حکومت دے اندر کوئی مشکل در پیش آوے علماء دین بلامی علماء حقانی ربانی بلا کے اُنا نڑ بشورہ کری بشورے تو بعد پھر قدم اٹھاوی اے لفظ نے فتخ مشورہ علمای دین دشورہ اولما دین دشورہ یہ نا ابھی ڈگے کٹھے کر لو بدماش کمینے کٹھے کر کے اسمبلی بنا لو نہ او پترا جدو کوئی اور حکومت نبی بلاوی اثا مشورہ پھر کم طے کری قدم اٹھاویں گا اللہ فتح دے گا رب سونا کامیابی دے گا ذرا توجہ ہائے توجہ. انگریزی باندر مشورہ دلے ہومن کھند نبی سچے اولا ما یہ تو میں جنہوں جنہ دا, دا, اس اس جن دا اصل ذکر کرنا یہ بڑے ددے دا ذکر دا پا کر جد امجد آلہ دا ذکر پا کر اگے جا کے جد و سلطان محمد سانی دا ذکر کرا گے پھر درسان گے انہوں دور مبارک ربانی ہوئے جنہ دیا کتاباں پہ چلدیاں نا درسیات اللہ اللہ بولو سبحان قربان جاوا یا بنیاد عزت تاعت نال پاوی اپنی عزت بنا اللہ دی فرما برداری نال بنانا، اپنے مجاہدی اسلام جہ تیار کریں جیڑی فوج اسلام کی بنا انہوں نے انعام کرنا انہوں نے ان خوش راہ رکھنا ہی، لیکن ہکل دن چ رکھیں تین فوج فوج مال مغرور نہ کر دین کو مال ہے فوج ہے ماریا جائے گا ہمیشہ بھروسہ اپنے رب دے, رکھنا رکھنا دے تے رکھنی ویکو تو سی کی ہدایت این تمیز اج تول پیروں چی ہوخر زمانت دیکھے کہ یہ انگریزی دور اور رسولی دور بڑا فرق ہے بولو اچھی آواز نال قربان جاولا گر ولا گر نکشی سانو بے جا وے فوج نال مگرور نہ ہوئی اصل کے مغرور نہ ہوئی مال دے مغرور نہ ہوئی یہ دھوکھے چنا پویں آسرا ہمیشہ لبا رکھنا بولو تو سی بکا قلندر اقبال اللہ ہو پا مردی بھروسہ اللہ کو پا مر مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اللہ اکبر کبیر اقبال اللہ میدان استقامت دستقامت ہے ابلیس یورپ دیا مشین ویخ بول دے نہیں ابلیس میدان یورپ دیا یعنی اقبال نے دسیا یورپ دشی ابلیس نازنے تے مومن دا ایمان اور استقامت اسمان اول اوبل سمجھ نہیں آئی نہیں تو فرمایا بن تب کا نا شری گل نہیں کردا فرمایا پتر خیال رکھی کہ شرارس بندیاں تو دور نہ ہو جا بھی ان تب تہل شری اہل شریعت تو دوروں کدی نہ ایسا انہیں پاوے خبردار شرح والے ہمیشہ کافر تو منافق حکمرانہ کی نشانی ہے وہ شراب والیا تور کردے اولاباد دور کردے سورا نو اپنے نڑ کرتے جہ جاتے جڑے بادشاہ اسلام ہوں اللہ دا نور دور اور سورہ نو پر تے آلما شریعت کردے کیا دے فرمایا؟ ایا دائدہ ان تبدیل شریعت ہر گلسرا کربسرا کر گنٹا لا دیا موزوں سنانا بس اگے چلیئے ذرا جوک نڑ بول سبحان اللہ تنبیہ کافی فرمایا یا بنیہ انکہ تعلیم اوہ پتراتے نو پتہ ہیں میری صحبت جرہ گے ساڑھی انتہا تے غرد و غایت ساڑھا نشانہ تے دنیا اج مقصود صرف اللہ نو راضی کرنے اور کوئی کا مقصد نہیں صرف اللہ نو راضی کرنے اور میرا پترہ جہاد جہاد عظیم جس کی برکت نال دین دا نور سارے زمانے پھیل جائے مرو کیڈے نے لان تھو جڑے سڈے سلاتی نے اسلام دیا مذمت اپنا سب کا چاہے مہارا آؤں توجو نہیں فرمائی پر کی کریے پولیس والے والے ہمیشہ دی برائی کرتے جہاد دین دا نور دے کافر گارج پہ جہاد چڈو گے پھر کافران دی لانت اور ظلمت اور اندھیرا دے دار چپڑ جا جانا جے جہاد کرو گے تو اسلام دا نور کافران گارج پہنچ جانا جہاد جان جان چھوڑو گے کے جان گیاں نہ مولویاں دا گھر بچے گا نہ پیرا دا گھر بچے گا عوام کے بچنا جہاد نہ ہوست ہوں جہاد ہوئے تے او برکت ہوں کہ کافر بھی انہوں کے گھر اللہ پیدا ہونے شروع ہو جائے بولو تو صحیح یہ سڈے اس وقت دے حاقم کا نظریہ آج کل تو جہاد کو دہشت گردی اور فساد کہا جاتا ہے بھڑے مو. اے اے اے اے کیوں کہ کافر چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہر کسی مسلمان کے گھر میں کفر پھیلے کفر آئے رکاوٹ جو ختم ہو گئی لیکن الحمد للہ کحسان سوکا اللہ, دا اللہ دا. جنہاں نے رکھیا سا کہ اسلام دا نور اگر پہنچانا ہے سونے نبی جہاد دے دا. اے بولو اے بولو کہ ذریعے جہاد دے افراد اصا اوق نہیں جڑے لڑائیاں لڑنے جی لڑائیاں لڑنے اپنی حکومت بتانا اپنے جتے افراد کے طاقت او نہیں اسا جہاد کرنے جنگ کرنے صرف مولا بلانا اللہ بولو تو صحیح قربان جاو اگلے لفظ آخری سن فنا نو بے نحیا والم اسلام ہے تو او میرے پتراساں اسلام آستے ہی زندہ رہنے ہیں تو اسلام آستے ہی مرنے ہیں زندہ بھی تو مرنے بھی اللہ زندہ رہنا کھانے کے لیے تنخواہ کے لیے اور مرنا بھی تنخواہ کے لیے لاکھ واناتے نظریے لاکھ ہاک حاکم اسلام سبق دے رہا ہے بیٹھے نہل اسلام و لیل اسلام ہے نمو ہمارا مرنا بھی اسلام کے لیے اور ہمارا جینا بھی یہ نرآن سونے محمد اربی سبق سے اللہ نے اپنے نبی نو یہ سب پڑھایا رب دولہ دا قل ان کلاتھی و نسی و محمد لب عالمی فرما دے میری نماز حج میرے حج دے دناسک سارا عبادت میرا جینا تو میرا مرنا صرف اللہ واسطے سمجھ کہ نہیں اللہ یہ وسیع فقیر دا اندازہ ہو گیا بولو تو صحیح نہ لگ گیا پتا کہ نہ لگیا اور سنو جس جسے حکومت سنبھالی اس مرد خدا عثمان نے نو عمر نے نوجوان نے اپنے دور دے اندر دے بیٹے در بیٹیاں دے دور دے اندر سنی حنفی علماء اولیاء ہوئے جس جس عظیم اور قسم خدا دی کر کے آنا ان ہر حاکم دی شکل حاکمل ہیں میرے کو اسے کتاب شکل شریف ویخو گے نا آکھو گے ایک وقت دا خواجہ غلام فرید بیٹھا دے چہرے دے ماسومیت تے پاکی تے شرم و حیاء داڑی شرمو ہزار پگا تلوار وی نک اتیا کیا ویک لو میرے دوستو جی ایک ایک تو نائ تکبیر نار نارا نارا نارسیا تو عثمان اول جا ذکر خیر شروع جنی سب تو پہلا بابا جن سلطنت عثمانیہ دی بنیاد رکھی ایمان دسوئے ہے پگ سر دے شیر ہے داڑی مبارک ہے شریف ویخ لاسومیت ویک یہ انہوں دا بیٹا اور خان یہ بیٹا شریف بیٹا شریف اللہ اکبر اے دا پوتا مراد اول سارے کو جائے اے سلطان با جزیز اول با جزید اے آگو سلطان محمد اول جاؤ شک سلطان مراد ثانی اے سلطان محمد سانی جنہوں کا ذکر کرنا اللہ مجال شرح لاگ لگے, لگے دی کر کے نا ہر ایک پتر ایڈا عالم ہویا ہے کہ زمانے دے مفتی بڑے عالم امام لوگ کوئی مسئلہ مسلا ان کو پوچھتے سن یعنی سلطنت اور حکومت بھی وراثت علم بھی وراثت ولایت بھی وراثت بہادری بھی وراثت جہاد بھی وراثت نبی کی تابے داری بھی وراثت اللہ نئے تقبیر غوثیہ تحقی نارے, نارے, نارے سنت سلا اسلام سلطان مراد ثانی رضی اللہ تعالی نو عثمانی سرکار دے پتر سلطان محمد ثانی یعنی محمد ایک پہلاں کدرے انا دے دادیاں میں پھر وہی نام دھورا آیا گیا تا محمد،, او محمد اول سنے محمد ثانی بان گئے محمد ثانی دی باری آئی توجہ فرما بادشاہ دے پتر سن کچھ ناد نخرہ دے آخر ہے سی لادانا ناد نخرہ نار رہی دے تھن تے پڑھانا سی عالم پڑھانا سی توجہ och, Bucklehold> ڈر نہیں سن کسی کو نہیں سن استاد کی پرواز نہ کرنی ایک بڑے امام گزرے امام ابراہیم قرانی بڑا بڑا امام انہاں دی بخاری دی شرا دنیا چیلنج چلتی پئی اور ناچیز کو موجود جس شرح دام الجاری الجاری گرامی نے بلایا اے میرا پتر یا اے ڈردا نہیں استاد کا لحاظ نہیں کے پڑھنا نہیں سوٹا میں دینا وا یہ توڑنا تیرا کم مار نہیں پیار دے سبق لانتیں ادھر آئی نے لکھا ہے توجہ فرمادرا کتاب کیڑی اصل حوالہ اس کتاب کا اشکای کنو مانی جی اولا ماہ تلوس امام تاش کپری زیادہ امام تاش کپری زیادہ بادشاہ نے زیادہ سرکار نے حکومت دی تاریخ لکھی علامہ تفتانی بھی اسی دور چاہ بول سبحان اللہ خیر اگا خیالی بھی خیالی کتاب پڑھائی جان جتحاشیا علامہ ابد الحکیم شال کوٹی کا اللہ ابدل عبدالحکیم شال کوٹی کا جہد بارے لکھا ہے خیالات خیالی بس ازیمست برائے حل ابد مست۔ خیال اللہ خیالی دے خیالات بہت اچھے نہیں انہوں حل کرنا استے عبدالحکیم سے کوٹی دی لوڑے یہ اللہ ما عبدالحکیم سے کوٹی دے دربار دے شیر لکھی آئے قربان جاوان توجہ فرما قربان جاوان اللہ ما قرآنی ابراہیم عبارت پڑھا لگا شکایق نومانیہ دی تاریخ دولتمانی والے بھی نقل کی مو فلم تفلیہ ملم فلم راشا ہتائی نو لم یخ تم فتح البا سلطانو مرادو رجو لن را محبت مؤانی فضا بائی لاہ قدیب بھیا دہی کال لہو اور سالانی والے تو کالی تعلیم والی در بے دا خالف تمری فتح کر سلطان محمد میں کلام فتوارا با مانی فی الحال محمد رے قربان جانا آلما چند آلم سد استاد سدے مراد خان مراد خان رحم نے استاد سدے چند میرا پتر بناؤنا ہے کے ڈنڈا بلایا ڈنڈا اپنے ہاتھی دے گئے فرمایا میرے پتر نڈا جدو تیرے فانا فرمانی کرے اسے ڈنڈے کٹنا ڈنڈے کٹنا ہے آپ مولانا قرآن رحما اللہ نے ڈنڈا فیا ڈنڈا پھڑیا تشریف لے گئے فرمایا محمد تیرے والد نے مینو بھیجیا ہے تیری تعلیم جی میرے خلاف چلیا میری گل نہ منی تنڈا تیر میں توڑاں گا یاد رکھی سب سلطان محمد محمد ہس پے لاڈ لے سو ہس پے بس ہسنا قرآن ڈنڈے نال پنجنا شروع کر دیتا دے پنجنا شروع کر دیتا دوں پتا لگ گیا کم بھارا ہے ڈر گئے جد ڈر آیا استاد استاد کا ڈر آیا اندر نور نال بھر آیا فخا تمل قرآن افی مدت تھوڑے جہ عرصے قرآن حافظ بن گئے ففا رحافی دال کر سلطان مراد سلطان مراد نو پتا لگا میرا پتر حافظ ہو گیا ہے بڑی خوش ہوئے بڑے ہی خوش ہوئے میرا پتر حافظ ہو گیا ہے ورسا وارسا لائ لانی اموالن عظیم بہت سارا مال بھیج مربانی میرے پتر آف بنا عظیم بھیجے خالی مال نہ بولتے اموالن عظیم اموال عظیم بھیجے سمع ان سلطان محمد خان لما جالا سا اللہ سریری سلطنت بعد وفاد سال دی عمر شریف سی تے حاکم بن گئے وی سال دی عمر حافظ بھی عالم بھی امام بھی سلطنت دی وراثت دی سی مل گئی بیٹھ گئے تے اپنے استاد عرض کیتی استاد جی تسا وزیر بن جاؤ ہوں استادی اگ دیا نداری فرما نے کئی بند بوائے جی وزارت بنتے بنا لے گا فرمایا اگر میں ہو سکتا وٹ ویر رکھ لرا اثر تیری حکومت کمزور نہیں ہونا مینو وزارت نہیں دی تیری حکومت کائم رہے اللہ پچی سال پہنچے بنے سلطان اسلام بنے جسے پی سال دے اندر ایک کوئی سوچ رکھی سی او پچھلا دادا کہ گیا ایسی پترو نبی دے دین دا نور جہاد نال ہی فیلنا ہے ادا پترو خیال ہمیشہ جہاد دائرہ رکھیا جے آپ نے وہی ذہن وچ رکھیا تے اکو گل سین رکھی کی میں قسطن دنیا فتح کرنا ہے جس دی فتح دی شان محمد کریم دی زبان نے دسی سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیک سلادین اسلام سلطان اسلام سلطان محمد قربان جاوا وہ بخاری مسلم سونے نبی نے مدی نے کیسر کستن تنیا شہر جنو استمبول آخری نے پہلا نام قسطنطنیہ سی اسے سلطان محمد ثانی جدو فتح فرمایا ہے ایدہ نام اسلام بول رکھیا اسلام بول رکھیا پھر ترکی اپنی زبان چ بدل, بدل بدل کے استبول بولتے نے اصل اسلام کا بول سی بولو تو سیل اسلام کا بول سی سلطان محمد سانی نوجوان پی سال دے نے. اے اور سالا کیرم بورڈ کتیا نال کھیڑتا نظر آ جم اوتری ہوسل بھی ایکار جمدید آ وکھی ذرا وہ اس شیر تلوار سن یا ان پترا تری بان سے وٹا جم پہ وہ چنگا سر شرم کرنا مراد بئی مانا ماں پیو خوش ہوں میرا پتر مچاہد ویخ پیا مار آندے سچ نے جیو جہ س جمتے آہ, او سوتے جو کی خدا دیکھتے پی سال کا جوان کی پیا کارتا ہے آئے! بشارت دتی محمد عربی نے وہ صحابہ جنگا لڑدے رہے پس تن کنیا فتح کرنے سہابہ لڑ دے رہے وہ خدا دی قدرت صحابہ دے صحاب کے حصے فتح نہیں سی، اے سلطان محمد سانی کے حصے ساری مسلمس آلیہ دنیا ہے جنگارتیاں ابل یغزو مدینہ تک سارا مغفور اللہ فرمایا سب تو پہلا دستہ پہلا دستہ میری امت دے شہر حملہ کرے گا وہ بخشیا گا آ پہ ہی اندازہ لگا جد پہلا حملہ کرنے والا بخشیا ہویا ہے ہو گا گا جن پہلا حملہ ہو بخشیا گیا جن فتح کیتا اللہ ہے اور سنو اے جہتن دنیا سی اے دیتے حملہ سب تو پہلا جس ہاکم ہوا ہے نام حضرت او یہودی تے دے کئی ملا یو دے سور حضرت ماویا رکھنے حضرت ماویا نے یو دیا نال جنگا بڑیا کیتیاں نے بڑے ملک فتح کی نہیں, نے, دے اندر زخم نے پٹ حالے تک ملے نہیں وہ سجنا پر مسلمان جاندہ حضرت محسان کہ اس نے ملک فتح کر کے مسلمانا نو دیتے نے اج نبی کا کلما نعرہ تکبیر نارا تر ویخ گل کر دیا بولو سبحان اللہ کسی کسے دے گھر جی در... ہو بچے لیا قرآن پڑھنے بچے لیاؤ قرآن پڑھنے بچے آ جائیں پی دعا منگن ہاں جی میں سچی دس قرآن پڑھا جاوے دعا جاوے گھروں گھر دور ہو جا مسلمان ایو کردے دے ملک فتح کی می لکھا ولی بنے لکھا آلم بنے لکھا مدرسے بنے لکھا مسجد بنیا لکھا کلما پڑھے گئے لکھا نبی مبلک تیار ہوئے اور دس دن سہی تیرے کول پانچ مڑے مدرسے آن تیرے گھر دیا نحوستا دور ہو نے جنہاں دنیا برکت پھیلائیاں نے انہاں دے گھر نہوست کھے آ سکتی ناری نا ت نار غصمت صحابۂ کرام شان صحابۂ کرام شان امیر معاویہ سرکار عظمت امیر معاویہ سرکار توجہ فرما دل اندر خیال آیا خوش تن دنیا فتح کرانگا گا عجیب منصوبہ جوڑیا رستے دے اندر دو می ڈھ میرک سکھے اگوں سمندر اگوں سمندر, اگو سمندر سی کشتیاں گھروں تیار کر کے جانیاں سن کی کیتا طریقہ کی لڑایا سبحان اللہ جانور جانور داقی گا گا مجا جانور وڈے دبا دیا ڈیڑھ علاقے تک کشتی بنا سن دے تلکا آ کے سمندر تک لے جاندے سن جا کے سمندر سٹیاں سمندر لنگ کے پھر آسنتیا سمندر دی جنگ دی فضیلت آمدار نے سننے بنے ماجا اندر جس طرح آیا ہے انج دسی فرمایا زیدی او جیڑا جیڑا بندہ مجاہد خشکی دی جنگ لڑے گا اس مجاہد دی جان حضرت ازرائیل قبض کر کردے جیڑا سمندر دی جنگ لڑدا ہے اس دی جان اللہ خود قبض کردا ہے اللہ فرما ازرائیل تیرے واسطے کی لڑ نہیں یہ آشق بڑا وڈا ہے جہاں سمندر آپ نو سٹ کے لڈنا ہے اس بند واسطے جان میں آپ ہی کب کرا بلے بلے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے آشق تل سن کے آخ گے آخر ہو سویا ربا اصا زندگی نو گولی مارنی جی لاستے آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے آئے بولو تو سی امر قربان جاوا قربان <تصًب> توجہ جاواج قربان جاو خیال شریف اٹھا تیاری ہو گئی تیاری ہو گئی کوشچن دنیا دی لیکن کیونکہ سنی انفیسن سنیا سن ادھر زمانے ایک کا نام سنیا اللہ شہبین اللہ اللہ سی جنہوں دا نام حضرت محمد بن حمزہ آقا شمس الدین مشہور سی توجہ ذرا توجہ پوترا پاگ پوترا پاگ شہابی اللہ سی اللہ کرنے ربت سیکھنے اسی طرح دنیا آنی بادشاہ محمد ثانی نو پتا لگا اللہ دا فقیر میرے علاقے کیوں نہ ہو پہلا زیارت کرا ہاں، پھر دعا کرا ہاں، پھر فتح کر جاگا کتاب کر دکڑ بول سبحان اللہ اللہ ہو اکبر کان لس وہ تسرب خدمت شیخ بیان تبھی بننے لبا نے کما دے یہ جد سلطان محمد درادہ بنے دا دل جہاد بولو اے پیغام بھیجا پیغام بھیجا جے جے جے جے توجہ حضور دعا فرماؤ با با جارت با کی المسلمون من الموضع الفلان الفلان وقت فرمایا جا فکیر محمد ثانی نے فرمایا جا مسلمانہ اس قسطنطنیہ دے قیلے وچ داخل ہونا ہے فلانے پاسیوں داخل ہونا ہے فلانہ دین ہونا ہی تیارا وجہ تو پیلاو پیلاو خبران پہلو دہبر پہلو پہلو دقت اس وقت زوال تو اس داخل ہونا خدا دی قدرت جیوی بابے فرمایا ہی ہویا نہ جگہ بدلی نہ دن بدلیا نہ وقت بدلے ادھر ویکو توجہ ذرا بول اچھی آواز سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے جد فتحس دن دنیا فتح ہوا بابے دے فرمان دے مطابق فتح ہوا سلطان محمد مبارک آ فرمان لگے مین قلعے فتح کرن کی ایڈی خوشی نہیں جنا میرے ملک کے اندر اس مرد فکیر رحن کی خوشی ہے یہ ڈالا پیارا میرے ملک وستا ہے یہ ڈالا سونا پیارا میرے ملک بڑی خوشی دراؤ ایک دیہ ہواشاہ بادشاہ مبارک ان فکیر کو آئے توجہ در آؤ فتح کرن تو بعد فکیر کو مستا جگہ فی خیمت بابے ہوری اپنے خیمے کے چگی کے اندر لیٹے سن لیٹے فلم یقملی سلطان بادشاہ واسطے کڑے نہ ہوئے پک بلا سلطان ہو جاتا ہادشاہ حضرت امام حضرت امام محمد سان فاتحت نے آپ کا شریف چمیا عرض جے تو کلے ضرورت لے کے آیا وا سونے فرمایا ماہے کی ضرورت آپ نے فرمایا بادشاہ نے عرض کیتی حضور میں بادشاہ ہی چھوڑ کے میں تیڈ چاہنا میرا سبان ربا دکھل میرا جناب نال تنہائی جلن کا اراد کئی دن شیخ نے فرمایا لا یہ نہیں ہو سکتا سلطان مرارن بادشاہ بار بار فرما سن بابے ہوری فرما سن نہیں بادشاہ لکے، سلطان محمد لیندے کہتے اپنے فقیری دینی شروع کر دیندے جے میں کر کر تھک گیا میری نہیں من آپ فرما نے آپ فرما دے میں میرے نال بیٹھ گیا تین ایک لذت آنی ہے لذت کی وجہ تے گا چھڑن، چھڑن دینا. بڑا, بڑا نقصان ہونا کیونکہ؟ جڑا کیونکہ؟ سڈے کول بہن دا مقصد ہے وہ دا مقصد یہ ہوئی ہے کہ عدل آ جائے انصاف اندر آ جائے حکمت آ جکمت آ جہ تعالی نے میرے کول بیند تو بغیر تینو او حکمت عدل جی میں پسند کیتا سو پہلو ہی دے دیتا سو جیڑی دولت تینو پہلو ہی ہاں سے لے میں کس واسطے تینو کو اپنے کول بٹھا ہاں کس واسطے تینو اپنے کول بٹھا ہاں وہ دولت تینو رب جیڑی اتھے دینی سی اور رب تینو بچپنے جی اطا فرمائی ہوئی مت رنصاف حکومت چلا سان جہ سکام لبنا تیرو سلسلت اللہ بولو تو سی قربان جاو قربان جاو اے ویخ ادا دخل تلخلوتا جدو فی حال لگا جدو خلوت چاہ گی تلطنت مالو فکیر چہن ایڈی عظیم لذت ہونی ہے سلطنت نہیں آتی یہ اقبال فرما فرما نہ تخت تو نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ ہم ہے نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلن در کی بار گاہ میں اگے فرمایا خلوت تو مقصد میں امت آئے تو شیخ لیٹے رہے کھڑے نہ ہوئے بادشاہ نے ولی الدین کے بیٹے سے فرمایا موقع مش لی بزرگ میرے لیے کھڑے نہیں ہوئے ابن ولی الدین. وہ بزرگ تھے انہوں نے کہا شیخ خوف غرور لہٰذی لمبی رقم میں والشيخ كما لا يخفاه ومرشد ثم دعا السلطان الشيخ في ثلاثة من الليل وجاء والليل مظلم فما رأى بالبسر ولكن عرف بالروح فعانقه وضمه وجلس إليه حتى ترع الفجر فصل سلطان خلفه وبعد الصلاة قرأ الشيخ الأوراد وسلطان جالس أمامه على ركبته فلما التمس السلطان من الشيخ أن يعين له موضع قبر أبي أيوب الانساري کہ یار میرے واسطے کھڑے نہیں انہاً خلیفہ انہاً پتا نے کہ جیڑی بڑے بڑے, بڑے, بڑے بادشاہ نصیب نہیں ہو سکی اگر شیخ تیرے واسطے اٹھ دے نا تے خطرہ سی کدھر مغروری چار تجزی ٹکان تیو پتا شیخ کامل نے دلن دا حال ویخ <تصاف> رہے نا لہذا اے کوشش فرمائی ہے کہ اے دے دل دے اندر کوئی غرور آکڑ نہ آ جا <تصاف> حای حای حای حاً بولو تو صحیح ادر ویخ ہوئے ادھر جس بادشاہ بابے ہونے اندر نور پی جسل آئے نا جسل آئے تجویز روح نال عرفه بالروح روح نال پہچان کے نہ فانہ قه گلے ملے موان کا فرمایا فرما کے نہ توجہ اگے گھوڑے موٹے مار کے شیخ دے اگے بیٹھ ہے فجر طلوع ہو گئی بادشاہ نے صبح دی نماز بزرگاں دے پیچھے پڑی بزرگ پھر ورد وظائف دے اندر مصروف رہے بادشاہ گوڈے مار کے بیٹھے رہے جی جی اس وقت پورے ہو گئے نا بادشاہ نے ایک عرض کی تھی حضور ایک عرضے محربانی اتن تنیا جنگ دے دوران شہید ہوئے سن دا سی علم کوئی نہیں کتنے یا فرما آو دی دی اللہ اللہ حضرت ابو اللہ ع... کیونکہ حضرت ابو ایوب بنساری نے جس وقت شہادت لینی سی نا وسیعت آخری وقت جس شہادت ہوئی لڑ دے پی مجاہد دے گھوڑیاں دے ٹاپاں دے تھلے دفنانے میں نہیں چاہتا کہ میرا نشان قائم دے گھوڑیاں پیرا تھلے میری قبر نشان بھی مٹ جانا بولو لو سد کے جا نشان پتہ ہی نہ جد دنیا فتح ہویا سلطان محمد سانی جی فتح حضرت ابو انساری ارد کی, نشان دی کم کی, عرض کی بابا جی مہربانی فرماؤ اور نشاندئی فرما دو ابو ایوب انساری دی قبر کتنے آئے توجہ آپ تشریف شریف گئے پستل دنیا دی, دی اس قلعے کو نورا ایس جگہ میرو نور نظر آد مین لگتا ہے خبر ایس جگہ تین نور دسد میم لگتا ہے اتحر شریف فلا اللہ قبرا قبرا بھی ہوا ہاں بادشاہ لگے صدقوں کا میں جناب بھی دے کرنا ہاں لیکن کوئی علامت ایسی ہو دل, دل پورا مطمئن ہو کوئی نشانی یہ جی دیو نشانی دیو دل مطمئن ہو سچی مننا وا ہاں دل, دل مطمئن کرنا ہو جی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے فرمایا ابراہیم یقین نہیں رکھنا اللہ یقین تل بےقرار اطمینان چاہنا زندہ کرنا ہے مردے عرض کیتی بابا جی دل دل چسلیق دے لیکن بے قرار بےقرار اطمینان دماغ مہربانی فرماو کوئی علامت چڈو آپ نے فرمایا ایسے کہتے ہیں جنہوں خدا ہی کرو گے کچھ تھلے جاؤ گے تے پتھر نکلے گا یہ جی تے لکھیا ہوئے گا ابو ایوب انساری دی قبر ہے جیسے لے پٹیا گیا قبر کھو گئی کئی فٹ تھلے جاگے بیکیا دے سرانے دے پتے پتھر لگا سی اتے لکھیا سی قبرو ابھی ایوب انساری صحابی رسول اللہ نر تکبیر، نر رسالت، نا تحقی نار گوشیا عظمت صحاب کرام، عظمت اہل بے کرام۔ <تصح> اللہ تسلام والیمشان جس نے کبر شریف دہشت آ گئی بادشاہ دے گم سم ہو گئے مست ہو کے ڈگن لگے واہ پرور دگارا ملک ایڈی فتح عظیم وہ بھی میرے دے ابو او دی قبر دا زہور بھی میرے ہاتھا دے مستو، مستو، مستو،, مستو مستو مستو گنا توجہ آپ نے حکم دیتا دتا وہ انصاری بناؤ گنبد بناؤ درویگ گنبد پہ ہے اس بادشاہ دے حکم نار جیڑا بادشاہ رسول اللہ دی بشارت فتح دے ہاتھ تے نبی ہو رہا ہے بننے والا کبا ہر جد دے بادشاہ کو بنے نے ادن اگریزر بھی سر چیز ہاں جی فات فات بنتے نے جیڑے اللہ دیا ہائے بولو تو سی امر ہاں فاتح اردو نے جی نہیں جی. تے مغلوب محکوم جلیل خوار تر کھا کے جیون آن دے مکے مدینے لگی لے ڈاؤن لے کبا جو بنیا تو آم آد واہ اللہ کا فقیر ستا گو عزت بن جاتی نا فکیر اللہ نو پسند بولو اللہ اب بول دے نہیں سنو. فقیر نے فتح کرا دعا ادر جہاد ادھر دعا میں تاخت رڑیاں ملک فتح ہو گیا فقیر اللہ دا کچھ دن بعد اللہ کچھ دن بعد انتو میرے دل در کچھ نہ میتھ ٹور جانا چاہنا میں اوتھے جانا جی دل دا نور نہ جا تو ان نور دا آپ اندازہ لگا جامگریز ربک بھی اگریز شکل بھی اگریز دیا کرتوت بھی بغیرتیاں بھی وہ دلچ نور بڑے ہونے دے نہیں امرو بولدے نہیں ہا ہا ہا ترکر اللہ اللہ اللہ ترک ایمانی ایمان والے ترک سارے ایمان والے اتوں پھر بگڑ بگڑ کے بن گیا ترکمانی, گیا؟ ترکمانی. بڑی جگہ خیال کرد نے کو پھر درگاہ حق سے ہوں عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے شکو ترکمانی رہنے ہندی نتی اقبال فرما دے، سانو ہے سان نظر آ رہا ہے اگریجا کا دور برباد ہو جانا ہے پھر وہی ترخمان دبدبا شانسلمان نو ملے گی ہندوستانیاں دا ذہن ملے گا ادب اربی بولن والا ملے گا تے اسلام پھر تو تلو ہو جاوے گا اطا مومن کو پھر درے گا ہے حق سے اون والا ہے عطا مومن کو پھر درگاہ <سؤال> درگا <سؤال> حق سے ہونے والا ہے شکو <سؤال> ترکمانی شکو <سؤال> ترکمانی ورنہ ہندی آر سمجھ سمجھو پھر اقبال دی گل قوم کے زوال کے بادشاہ جڑا سامان سی نا ایک کڑا ایک تلوار چاند گوڑے چھپری جی سلطنت ٹھوک کے کی سدیاں کیت لیکن مجالج مال کٹا گھر ہمیشہ جو قلندر اقبال دس جی کو پتا میں تقدیر امم کیا ہے آ تجھے کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر سنا تاؤ سور باب آخر میں اقبال لال قداری کرن نہیں شیر اقبال پڑا پھر خلاف دے خلاف ہوے میں کوئی نہیں بئیمان سکولاں دے خلاف ہوے تو میں آخ جس چلے تو میں سکول بناواں فیڈے موہ یہو جا شیر پڑ کے شیران بدنام نہیں کرنا چاہیے کلندر اقبال فرماندہ میں تینو دسنا وا کوما عروج کم پایا نے سوال کروج پی جہاد سوال لیندیاں نے پہنیا نے اجاشیا تے دے گانے تے دے بڑھیاں دےنا شراباں دےنا وہ پیو دا دے جنہاں چیرنا سلطنت عثمانیاں دے جنہاں چیر مجاہد رہے حکومتہ عدی دنیا دے ہوتے حکومتہ کر دے رہے مغرب تو لائے کے مدینے تک مغرب تو لائے کے مدینے مکہ تک ساپا حکومتنا دی ہوتی سی جسل آخری پوشا آخری بھوشل آئیے ابد المجی منہوس کا دور آیا وہ جڑن لگ پیا ہے ترقی لے لو فلانی شا, شا لے فلانی شا لے فلانی شا لے لو انہیں آخیا مڑ ایسا جی گا مڑ دن بھی آ گئی تو مڑ گئی شمشیر اول شمشیر تلوار کو کہتے ہیں سنان سنان نیزے کو کہتے ہیں تلوار جن نیزے جنہیں چیر ہاتھے چھوڑ قوم میں مسلم عروج پاتی ہے اور جب عیاشی میں آتی ہے تو زوال پاتی ہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے اب بولو دے صحیح اے آ, تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے شمشیر اوس رباب تاؤس کہ مور نباب ایک ساز ہوں دا. ستار جنو کہ جس لا کے لگ جان ستار د ادھر بڈی بیٹھی ہوئی ادھر کنجر بیٹھی امر ملا لگا ہو ستارے چیتر کنجر گوجنی کر فرما گئے جہد سے قوم ترقی اٹھتی ہے عروج پاتی ہے اور ساس باجی گا بڈیاں ان برباد ہوتی ہیں زوال پ جیڑی قوم ہی ایک داجا ایک دی رانی را بین بجائے جیڑی قوم دے بچے ہی بیان کے باجیاں تیار ہونے تو مطلب زندگی کدی بھول کے بھی اروج نہیں پاؤنا یہ وہی اقبال ہے جس کے شیر لکھے ہوتے ہیں یار میں تو صرف وزاحت کر رہا ہوں دیسی بندہ ہوں منافقت نہیں کر رہا صحیح وضاحت کر رہا بغیرت تنخواہ اور بغیرت جو ہوتا ہے وہ بڑویدا وہ بڑویدا کیا کرتا ہے وہ ڈنڈی مار غلط سمجھا دے وہ کرنا ہو رے آخر ہو رہے میں صحیح کر رہا ہوں ایمان ڈال دس یہ مطلب ساری قوم اجروج محال ہے کیوں جو زوال کا سبب ہے وہ تو تعلیم کی گٹی میں مرے دس تو صحیح ہوئے ڈل برادری ہوئے جہال کا سبب ہے وہ قوم کی تعلیم کی گٹی ایڈا جائے تو نچد آئے سانے نہروج نہ پیرا چنا ہے نہ کسی ہاں جی اروج عروج تریقے نے نا اس پاس ٹر پوا سر جما دیا تلی دوار کل قلندر اقبال فرماندا آ موڑبیا پی روام تھنو میں دساں قوم دا عروج کی سوال کے ہوں آ بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے آ کو بتاؤں ریہمم کیا ہے شمشی ر اول تاؤس را پاک ادر قسم خود قسم کر گیا نا سنو مولوی حضرات جو علم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں فتح بزازیہ فقہ بزازی و... حنفی کی مشہور کتاب ہے حافظ, حافظ الدین کردری بزازی کی حافظ الدین امام حافظ الدین کردری بزازی کی فتح و یہ سلطنت عثمانیہ میں لکھا گیا ہے توجہ اللہ اکبر و کبیرہ سنو جیڈے علم ترا دابند سن جڑے بھول کے بھی کدی سازاں کجرا دے لاگے نہیں ہوئے کنجر تو اتنے کنجر جم ہی نہیں سی سکھتا جی اج شریف کا جمنا بڑا اور اسلے او کنجرا کا جمنا بڑا اور ہاں جی. فرما ہی اس وی کنجر نہیں جم سکتے جم ہی نہیں سن جدو سکتے ممکن آسے بادشاہ کو یہ ہو جی پلیت شاہ آوے آخری وقت ابدل مجیز سانی دور پھر اجڑ گیا شاہ ادھر وہ سن سنی سن ادھر سن، سن، مغل سن ہندوستان یہ بھی سننی سن یہ بھی جنہیں لاگ نہیں اجاشیا ادھر بھی اجاشیا یہ بھی, بھی لگی گئی کمی کھو کے سنیا تو دجیا نو دیا انہوں نے پتا سی یہ سڈے یار نے جنا تو توئی سی او پتا سی یہ پت اصل نے کسی ویل بھی روز اسلام ہاتھ چنانو اشارا بھی کریے کعبہ بند کر دو کعبہ بند کر دو روزہ رسول بند کر دربارا بند کر دو مسجد بند کر دو قرآن ہاتھ نہ لایا جائے مت کرونا چڑ جی جائے کیونکہ خطرہ ہے قرآن کو کسی نے کرونے والے نے ہاتھ لگایا ہو جائے اللہ خلانا. اسے ن قرآن کابے نو ہاتھ نہیں لا پیشہ ہوا جائے کدھر کابا جیڑا بماری نہ لا دے نو ست وئی قابل چردو نو اگریز نے تا حکومت جو آخان گی نہ کرنا ہے. کرنا ہے. اے اے جگہ جگہ پہ بھی آیا پہلو بھی کہہ آیا افسوس ہے دنیا دی تاریخ جنی ثابت کر سکتے روز رسول مقدس ذاتا مقدس شخصیات مقدس مقامات تو کدھر نوسط نہ چمڑ جائے لکھ لانا کابے کعبے تو پیچھا رہنا کیوں کہ کدھر بماری نہ چمڑ جائے لکھ لانا وہاں لانتیا کعبہ کعبہ کعبہ تے نوست رسول تے نوست اللہ دے ولی دے نوست وہاں شیر ربانی دے کھوئی ہے اک نیڑے وسدہ شیر ربانی دے دی دے کھوئی ہے کھوئی دو تو ہر بمار پانی پیندہ ہے او تھوں دے ہر کسی نے شفاہ لب دیا تے روزہ رسول تو بماری لبنی اللہ خلانہ بن گئے لانسی بن گئے نا جفر نے کافر کا ستیا وہ سڈے کابے پرندہ لنگ جائے تو برخت ہو جمد دباغ کے دربار تو کتا کتے پیر हाथी चढ़ गए कि हथी चुड़ गए कि इलम पड़ी बैठे ने कुछ भी فرانس کے ساتھ کیا لڑے گھر میں تو یہ لانت ہے گھر میں تو یہ لانت ہے روزہ رسول کو منحوس سمجھ کر بند کر دیا دور ہو گئے قریب ہوں گے تو بماری چمڑے گی نہ اس چمڑ جائے گی ہو بےزتی کے دن آئے اور گستاخی کے دن آئے لا چلو چلو فرانس چلو چلو فرانس جا بو ایک <سلام> <ñas> بات بتاتا ہوں بتا بڑی پتے کی بات ہے بہت پتے کی بات ہے جڑے مسلمان حکمران ہوتے نا نقطے کی گل لکھ لو سونے پانی نہ لکھو جاگ چ بھی بہ کے کرو گے نا ہر دشمن سجن اگی سر نہ سٹے میرا نق گل سمجھ حکمران مسلمان ہوں سلطنت عثمانیہ وانگو اگر کوئی گستاخی کرے گستاخ رسول نو سزا او آپ ہی دے دین دینے قوم نو ہڑتال تے جلوس کر کے تے دباؤ دین دی لوڑنی پہی بھی کیوں وہ سمجھ دینے سڈی حکومت دا پہلا فرد اللہ رسول حفاظت دی دی جی تیرے سامنے سلطان عثمان اول دی وسیعت سنائی سی جہا مسلمان بادشاہ اسلام دی حکومت گی انوے کہنا نہیں پہنا گسا کے رسولو نہیں تو کر دیا گے ہڑتال کر دیا گے دباؤ دیا گے فلان کرنگے گے دھرنا دیا گے سمجھو <سلام> عاشق آشک مسلمان حکمران ہوں انہوں تے دباؤ پان دی لوڑ نہیں جنہ تباؤ پہن کی لڑ ہو مسلمان نہیں ہوں ادر وے عیسائی اور بادشاہ بڑا پیار سی. کتے نوں کٹے روٹی کما سی ایک وقت آیا اس کنجر کے منہ نبی پاک نو گال نکل گئی گال اتنے کر دیتی حضور دی ہزور د جڑے کتے لوگ کا ٹھیک سی اڈیا اٹھیا انہیں بادشان اچیر پھار کے ساتھ دیتا اے کتہ کتہ دشمان رسول دینار غیرد رکھ دائے او دیا کہ ہر تحال کرن دی لوڑ نہیں ہر کرن دی لوڑ نہیں پئی۔ رکھن دی او دے اندر غیرت سی نے اپنے آپ یہ کھوایا اے کے اپنے کٹھے کھوایا ہے اور گیا لکھ روٹیاں کھوے مکھن کھو جی سدقے پہ جینے آئے جی اوکھ دے تو یہ جین حق دار ہی نہیں نعرہ تکبیر <نتحدث> توجہ فرما سبحان اللہ جنا ادر جی مسلمان ہوئی نہیں پھر مسلمان ہی نہیں مسلمان گا دے دی کوئی نہیں. مسلمان نہ ہوئی ہو لکھ پہ رواں سور نے اپنی کرنی ہے اونے کفر والی گل کرنی ہے نبی والی گل کرنی اسی واسطے بے وقوف نہیں سامنے تصا نہیں جلوس تسی درنے نہیں دیندے تو باہر نہیں آدھے میں ایسا بتو نہیں بس نہیں لگی نے ادھر ویکو اللہ نے سمجھ دیتی شرا بھی جاننے دنیا نو بھی جاننے ہاں توجہ نہیں فرمائی نے ادھر ادھر سنو جی ساندھ آؤں پکڑ تک جسے پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہم تو, تو فرانس کے خلاف اٹھے ہیں یہ ہمیں کیوں مارتے ہیں اب ہم, اب جا تو ان کے خلاف لڑتے ان کے ساتھ لڑتے ہم تو ان کے ساتھ نہیں لڑ رہے ہم تو فرانس کی بات کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے آہ. کیا وجہ ہے کہ پکڑتے ہیں میں جناب آپ سوچ لو کہ تھی تو اٹھے جا فرانس کے خلاف ایسے اتوی گل رولا اتھے हम समझते ہیں میں ہال نہیں کھولتا انتلی اتنی کھول چلی اتده، اتده، اتده اتلی ایسی ہو جانی گل ضرور سنو کرا اللہ دے بندیا کیوں اس طرح اجنسیاں کام کرا رہی ہیں فرانس دا شوشہ کیوں ہے تاکہ بدھو اے تاثر دیو گستاخ صرف باہر ہے اور گستاخی صرف باہر ہے ادھر نہ گستاخ ہے نہ گستاخی ہے حالانکہ دس دن گزرے نے آسیا ملونا ممتاز قادری دا پھٹے لگنا ممتاز کادری دے لگنا او سامنے دس دن گزرے نے آسیا ملونا داعزت دا بری جانا دس دن گزرے نے پچھے گستاخلا ملطانی دی یونیورسٹی ملتان دی دا پروفیسر جنید حفیظ راجن پور ایک سال پہلے حضور نڈیا گندیا گالا کڈیاں کلاس کے سوچ نہیں سکتے وہ اندر بیٹھا ہے اے ہوں کیوں نہ نہیں ہوں فرانس نو کیوں مطالبے آ رہے نے بھائی سزا بھی نہیں دینی سب کو کے ہے ہوئے گلا بڑیاں سن ادھر ویخ ممتاز کادری پھٹے لایا گیا پھٹے پٹے لاؤں کسے جلوس کڈیا میری گل تو ممتاز قادری نو فٹے لایا پھٹے فٹے لاستے جلوس کڈیا آلی آلی جیڑی ہے سی ملعونا او دے باستے. او دے دے پھانسی پانسی لاستے جلوس ہڑتالا کی کچھ ہویا مگر نہیں لگی نہیں لگی جی ہڑتالاں جلوس ہوئے نے استاخ پھٹے لایا جائے وہ بائزر بری ہو کے بار گئے عاشق آستے کسے دباؤ نہیں پایا خود بخود پھٹے لا دیتا ہے حالے بھی نہیں سمجھنا تیرا واہ کنہ نارے وہن کوئی بدھو موڑ بھی ہوئے گا جڑا کد کے سڑک الا سورا مال گرک کر دے مالی طاقت مخلوقہ اصا بد دائی کر سکنے بدوائی کر سکتے مطالبے رکھ کے نہ دین نظل کر سکنے آئے نہلیل کر سکنے آئے. اچھا بات سے بات نکل گئی اور تو ریل ڈرامے کی طرف آتا ہوں ایک راول پنڈی دا ملا ہے جی وہ خارجی زین دا جڑا کہ حضرت مواویہ معاویہ کا مانا ہوں بھاکتا کتا وہ کتا مجھے کہتا ہے یہ یزیدی ہے اور وہ حضرت معاویہ کو کہتا ہے بھاؤکتا کتا اس کا محفوظ ہے وہ مجھے اللہ یہ جو ہے نا یہ ڈرامے کا مسئلہ پوچھا گیا تو اس نے کہا میں نے جب دیکھا تو میری حیرت کی انتہا میں نے کہا اس میں تو عجیب جہاد کا سبق ہے اور دیتا ان میں اتنی شرم نہیں آئی میں آج یہ پہلی قسط خود ویخ آن کرنا ویکا دش واقعی جہاز سب تہلا واہ ملا تچ پنڈی دلان ڈانس کر گڑا پو بھی خدا دقبال کہ اس ساز قومک نے جس ڈرامے دا آغاز ساز تو ہونا کمینے وہ امت سبق دے رہے نے جا امت نو فساد بربادی کا سبق, دے رہنے دے دا سبق دے رہنے اگلا سنو سارے مردوت ملا ڈرامیا مجاہد نہیں بن دے ڈرامیہ نال ڈرامے, ڈرامے باز بن بنتے دلے سے بغیرت بنتے نے لانسی ملا مجاہد بنتے ہیں کوئی امام ابراہیم قرانی ورگے استاد لب لبتے نے پھر جن نے قسطنطنیہ فتح کیتا ہے وہ کسے کنجری دینار جاری لاکے اور سازتے واجے کھڑکا کھڑکا کے کیتا ہے انی دیا پترو تو انوے نہیں تمیزو خدا تو اڈا بٹھا باوے امت رسول تو لینہ کی دی کچھ تے شرم سرو آپ جو انگریزی محول تعلیم میں تیار ہوئے جے تو اڈا خانہ خراب ہوئے تو اوہی زین سارے جگنوں دین دے جے کچھ تے شرم سرو اپنا دی اما جی کھلے ننگے سرآم غیرت دا گھر نہیں آئی تی فتوی دیا بے مانا ٹکرے ل تینو تے, تے مدرسہ چاہیے تیرا پٹرول پمپ تین ہوڈے جاوے جو مرضی ہوئے پیٹرول پمپ کی ٹینکی پری جائے شرم, کا. ہائے ہائے. تے شرم تے شکت شکت کرو مجاہدہ نو پیا بدنام کرنا جنہوں دیا بشارت محمد اربی دتی کچھ تو شرم کرو سچی دس رن نگا بخا بخا یہ جزید یا حسین جنو جائز آخا وہ جزیدی ملا ہویا یا جہنا یہ حرام کہہ رہا اے یہ جزدی ملا ہونا بوتھے یہ بوتھا دی کی اے شرم کرو میں کسی کی تھی بہن کسی نو نظر نہ آئے کیونکہ میرا مذہب ہے مولا علی آلہ اور حضور دے جوڑے پاک ستکار سنو ان شاء العزیز جگ جاند کون یزید ہاں جی جگ جاند سی گال نمجے کار درد نی میں اگلے دن آخیا ہے... کہ جی آرا... رزبی... سید ہو سکوڈیو والا شوکت حسین رضوی رزبی... سید شوکت حسین رضوی ہاں جی ملک جنم پاک سرکار بی, بی پاک دا شوہر اول ہائے ہائے ویخ سو دے چکلے پیداوار پتہ نہیں کن بزرگ شرم آنی چاہیے سو سید شوکا تصویر شاہ نور سٹوڈیو بنایا سو فلما جگ نو کنجر بنا واسطے آپ نے بزرگا نے شاہ صاحب نے ہے شاہ سٹوڈیو بنایا سٹوڈیو بنایا اتے سٹوڈیو بنایا میں آخر جی اج د سد یزید مقابلے چ ہود نہ جے امام حسین سرکار ورگے ہو مشہور سید سی بہت ہی پٹھے کام کردہ سی تو کوئی جٹ بند او کہ لگا شاہ جی جے حسین سی تڈے ورگا تو مر یزید نے ٹھیک ہے مطلب کی شرم آس آ تری میں گل کر کے مائ اگ آخ میں میرا دل کہ پتر نے نہ اگا بھی پیچھا بھی بڑا بغیر باقی اسی طرح کٹ کے ہے ہاں جی میں راول اٹا کلے بہڑی پتہ نہیں کہاں ویکو یہ میری کرامت پہلو آرام دہ نے اگا پیچھا اوڑا میں پاک نبی دا کلمہ پڑھا ہے میں رسول رسول پاکت بہن جیڑی جیلا کٹی پھرنا میرے تو ممکن ہے کہ آلے رسول دی بےزتی ہوئے دی بے دفتر پاسے رولے میں غیرت نہ ممکن نہیں میں سکنا مگر محمد دی عزت رولتا نہیں بھی رکھ سکتا رسال تحفظ اہل تحفظ صحابہ اکرام بول سو پتا دی بہن دی غیرت کی ہے میرے عزت صاحب میں نے فرمایا عورت فتنہ فرمایا سندوک چ رکھ تالا مارا ہو فکر کرو اصا تو فکیر اصا دے سبق پانی پیتے خدمت کی تھی. یہ دے پایا ہے اصا یہ ہوئی سبق پایا ہے. غیرت غیرت غیرت جڑا کنجر جیڑا کنجر رسول اللہ کی دھی بہن رول کے دلہ ملا چپ بیٹا خنزیر تو ہیں, رسول میرا ]Ja. اللہ اگر خزانہ میرے ہاتھ دے تو میں پتہ کی کرا گا سجدہ نو آخا گا خبردار گھر بہ جاؤ کوئی کسی باہر نہ آ خرچہ خرچہ سارا گھر پہ تھوڑے نانے کا ایسا ہی احسان کافی ہے جڑا سانو کلمہ پڑھا چڑیا معلوم ہویا ہوا ڈرامہ بنایا سنو یہ کمال پاشا کی نسل نے ترکی میں ڈراما بنایا ہے کمال پاشا ملعون تھا وہ ملعون ترین شخص तरी تھا کمال پاشا مصطفیٰ جس کو کہتے ہیں یہ کتا اتنا بڑا کافر اعظم تھا پتہ کیا کرتا تھا اوپر کو مکے مارتا تھا اور کہتا تھا وہ خدا کہاں ہے جس نے یہ قرآن اتارا ایک مرتبہ قاضی نے نے اس کو قرآن کا حوالہ دیا تو اس دلے نے پکڑا اور قرآن زمین پہ دے مارا کہتا یہ تو ظالم قرآن چھوڑو کتے خنزیروں شرم نہیں آتی کمالا شاہ کی لانتے جو ہیں وہ ڈرامے میں ہمارے اتنے بڑے عظیم مجاہدوں اور مسلمانوں ولیوں صوفیہ بزرگ علما ان کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں کمینہ ثابت کر رہے ہیں تاکہ مسلمان ان کو دیکھ کر یہی سبق حاصل کرے کہ وہ بھی بےغیرت تھے ہم بھی بےغیرت بنے خبردار ڈرامہ دیکھنے والے ڈرامے باز بنتے ہیں اور اللہ کے فقیر علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے مجاہد اسلام بنتے ہیں جنا یہ لانتی ڈرامہ دیکھا توبہ کرو تباہ کرو جناتی ڈرامہ دیکھے مذاق بنایا جائے اپنے دین اور نزاق بنایا جائے اپنے بزرگا نو خدا کا خوف میرے خیال نے جنا نہیں سوری جی بے بے سو دی, سو دی ہر گھر رکھو اللہ پاک ملک برادران عزت ادھر ویکو بائی بیٹھو ایک بات رہ گئی ہے میں کر کے اجازت چاہتا ہوں صرف ایک منٹ بڑی پتے کی بات ہے بڑی پتے کی بات ہے یاد کرو گے یار بات پیش کی ہے بیٹھو سنو اے سنو بجا بھائی انی دیا اقبال چر مارا گا اوت بہت آرام میری بکواس سنی تبل نہ اللہ اب ملک زین صاحب نے کلپ سنایا کہ جلسے لبیک کا نعرہ ماریا باہر لے گیا اسی طرح ایک دے اندر میرے سامنے لبیک کا نعرہ مارا تو میں کہنا چپ باہر چلا جا میرے دوستو چلاسولہ نا ڈک ادھر میں جواب دینا اس, اس جماعت دا نام سی لبیک یا رسول لبیک یا, یا رسول اللہ جس رجسٹریشن آئیے یا رسول اللہ کٹایا گیا جگہ تاکستان لکھیا بول بولتے نہیں جی ہوں سچی دسیا جی یا رسول اللہ کٹانا کٹنا یہ خود گستاخی ہے یا نہیں کئی مسجد اتوں لڑائی بھی ہوئی قتل بھی ہوئے بھی ہوئے مسلم کو پتا لگا اگلے مار دتا مار دیں کئی پرچے کرا دیتے گستاخی باہر صورت ہے کہ نہیں بولتے نہیں جگہ تاکستان پاکستان کا نظام اہی آ جن اے خود کہندے نے کہ میاں اٹھو دا مطلب پہلو کوئی نہیں اگے کوئی نہیں تو تھی کہ لیاؤ آئیے لے آئیے, آئیے آیا آیا دا مطلب پہلو کو آیا او ہر تھی خود سمجھدار ہو کہ یا رسول اللہ کٹا کٹنا یہ گستاخی دی جگہ جس وقت خود ایڈی وخی آپ کی اندروں کٹا کے جلسے بیٹھ کے رسول اللہ میں باہر ہونا چاہیے جی اندر کٹائی تے میرے سامنے ہوں لبیک پاکستان دا نعرہ ماری لبیگ یا رسول اللہ دا نہ ماری جن لبیک آخیا وہی نعر مارنا یہ نعرہ لگانا لبیک یا رسول اللہ کا یہ صرف ہمارا حق بنتا ہے ہم سر کٹا سکتے ہیں لبیک یا رسول اللہ نہیں کٹا سکتے کرو فرانس کے ساتھ میں <ساعت> کہتا ہوں جو تم نے گستاخی کی ہے پہلے اس کا کیا کریں <ساعت> پہلے اپنی گستاخی کا حساب دو ونے <ساعت> میں لین جائیے ایک ایٹان اٹاڑی دی ایک چوڑی سی گٹرا دی وہ چھتر مار کے منہ چلی گئی ہے بار بار شانل لڑن چلیا ہے بوتھا بھائی اگر کوئی الٹا چلتا ہے تو ہزار بار چلے لیکن ہمیں الٹا کرنے کی کوشش نہ کرے سیدھی سا بات ہے ہم کسی کو لڑتے ہیں نا اگر نہیں سان نا آخو نہلسے چ لبا یا رسول اللہ دا نعرا مارنا جی کٹائی کلے جی جہا نعرا پچھو بچیا ہے اارو بس کلم سچا ہے کہ نہیں رسول سچے ہیں کے نہیں اللہ قرآن فرماندہ محبوبہ جہاں منافق نے نا تو اللہ کا رسول ہے اللہ بھی کہن دا ہے تو اللہ کا رسول ہے لیکن اللہ ہے میں گواہی دینا منافق جھوٹے نہیں منافق جھوٹے نی کیونکہ اندر ہو رہا بار معلوم ہو یا بھی پڑے نا اندر ہو بارو ہو پھٹکار پہ دیا نارا اندر ہو اور تے باروں اور <تصحان> ہاں <ہم> نہیں کہا <کرتا تصحان> جو مرضی کو کرے ہمیں خراب کرنے کی کوشش نہ کرے ہمارے جلسے میں نہ آئے ہاں ہمارے جلسے میں اگر کوئی لبا یا رسول اللہ کا جل نعرہ لگائے گا تو وہ ہمارا دوست لگائے گا ہزور لئے حاضر ہیں حضور واسطے حاضر ہیں ہزار والا حاضر ہیں ساری دنیا رل جاوے وہ آخر یار رسول اللہ کٹو قسم ذات دی کر کے نہمہ گواہ چشتی سر کٹا سکتا یا رسول اللہ نہیں کٹا سکتا گواہ ہوا نمبر بند بند لا رہے کھڑیا ہو کے نارا بھی نہیں لانا اب ملک زین صاحب نے کلب سنایا چن اٹھ کر ناظم کے لبا نہ میرے جلسے روک دینا تھا یہ گلو ہزار مول بھی کٹا ہو کے تو سندر آؤ جلسہ کرو دس دن جلسہ کرو میں جلسہ روک جا میرا نک وی پتا تھی دس دن کھپو میں بولوں گا سارا سہاگا پھیر دیا میو <laughs> پتا, ہے جیدہ رہنے. پتا ہے تو ہزار پھیرے پینے میرا کھ بھی نہیں بگڑتا حق نہیں ڈر حق نہیں ڈرل خبر آمین ہے وہ لوگ جو جا کر تھانے میں کہتے ہیں یہ آ رہا ہے فتنا پڑے گا فلان پڑے گا میں بھی کر سکتا ہوں میں بھی اپنے دوستوں کو بھیج سکتا ہوں ان کا جل سروگ تو تم جا کر کہو یہ مال بھی آ رہا ہے فتنا ڈالے گا درخواست لے کر میں بھیج سکتا ہوں لیکن ایسے گھٹی اور کمی نے ہاتھ کنڈے میں نہیں استعمال کرتا بے شاک، بے شاک، بے شاک. ہاں حضور د جوڑے پاک دس کا جتھے رب نو منظور ہونا ہے انہیں آپ ہی کرا لینا شاہ محمد ثانی سرکار داستا ہی جہاد قسطنطنیہ دنیا کا